اسرحمن الرحمن الرحیم اللہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح ورسم شامین خورن گرام برادر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کی تعداد و شرمزاج دس نمبر 685 سو پچاسی اولگ تین سو ستائیس ہے تین سو اور ابرات فتح میں ہے ہمارے سلسلہ عباس ہے آ, تین سو ستائیس اور دفتیہ کا سلسلہ درس ہے اس میں ہم لوگ اسما الحسنہ کے باعث میں آج اس میں اعظم یا علیم ںنیسم اعظم نمبر اکیس یا علیم جو ہے اس کے بارے میں ہم کو کریں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں تین زاویے سے بند آخر علو کو باعث کراؤں ایک یا عالم کا معنی لغوی اور علماء نے اس کی توضیح میں کیا تشریح کیا ہے دوسرا یہ اس مقدس قرآن پاک میں ہاں خون سے تو میں اس سلسلے میں تھوڑی سی توجہات اور آخر میں سس مقدس کے حیوز و برکات تین زاویے سے ہم باعث کرتے ہیں یسم الحسنہ کے بارے میں علی پہلا چپٹر جو ہے العلیم جل جلال کے لغوی معنی و زہاد. اس سلسلے میں جو ہے العلیم یہ اس کا اصل مادہ جسل بس جہاں سے بنا ہے اس کا مظر جو ہے مادہ علیم یعلم علم سے ہے جاننے کے معنی میں اور علیم جو اسی مادہ علم سے سگئے مبالغہ ہے یہاں صفت مشبہ بھی ہو سکتا ہے جی اللہ ہن بہت زیادہ جاننے والا سب سے زیادہ جاننے والا اس معنی میں اللہ کے بارے میں تو علم بھی علی عرب جب بولتے ہیں علیمبیہ تو حقیقت تک پہنچنا خوب جاننا یہ معنی کے اور تو علمہ ہاں سیکھنا اسی سے اور تعلیم یافتہ ہونا نمبر تین مانا جو تیسرا پڑھنا اور چوتھا مانا شائستہ ہونا یہ معنی کے اور عالمن ہو دہی لباس مادہ یہی ہے کہ علم ہو تو پرچم جھنڈا بینر چم اس کے عالم ہے تو علم اس کا مزید مانا نشان راہ نشان سردار بڑا آدمی بلند شخصیت اور پہاڑ کو بھی علم سے تعبیر کیا ہے اور علم جو ہے ضد ہے جال کا ضد علم ہے علم تعلیم معلومات علم کے معنی علم تعلیم معلومات ضد جال جاننا یعنی جہل جہل کے معنی کیا ہے نہ جاننا ہاں جی اور علم کے معنی جاننا یہ اس کی ضد ہے یہ لغی معنی جو ہے القاموس السلجید نامی لغات کے کتاب میں لکھا ہے تو اس میں علم علیم کے مفوں کے اندر ہر چیز کو جاننا ہر چیز کے حقیقت تک پہنچنا ہر چیز کو خوب جاننا یہ تمام معنی اس کے اندر موجود ہے تو یہاں جو ہے دعا میں علم علم ال کے معنی جاننا حقیقت تک پہنچنا خوب جاننا یہ معنی زیادہ مناسب ہے اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے اس کو ہر شے کے حقیقت کا علم ہے اور ہر شے کو خوب جانتا ہے اور اس سے زیادہ بہتر جاننے والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. باقی سب کے بعد جو علم ہے اسی پاک ذات کا دیا ہی ہوا علم ہے دوسری کتاب جہاں اس کی توضیع ہے وہ عربی جو ہیں قرآن پاک لغت ہے جس میں ہے راغب کے سے جس میں صرف قرآن پاک میں آئی ہوئی جو مشکل الفاظ سے ان کے معنی ہیں اس کتاب میں العلم کی یہ توضیحات فرماتے ہیں مت العلم یعنی کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا یعنی کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا فرماتے ہیں اور یہ دو قسم پر اول یہ کہ کسی چیز کے ذات کا ادراک کر لینا اس کی ذات ہی کیا ہے دوم یہ دوم جو ہے ہر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا یعنی ہر ایک جو ہے ہر کسی دوم نے لکھا ہے ہر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے مانے تحقیقات درج جانا تو ذرا ہر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا جو فل واقع اس کے لیے ثابت ہو یعنی یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرنا جو فل واقع اس سے منفی ہو ایک منع یہ کہ ہر چیز کے لیے اس کی صفت کو اس کے لیے ثابت کرنا جو کہ وہ چیز واقع میں وہی ہے یا جو ہے ایک چیز کے دوسرے چیز سے نہ کرنا جو فل واقع اس چیز سے منفی ہے اس میں نہیں ہے پہلی صورت میں یہ لفظ جو ہے متعدد یک محفول ہوتا ہے ایک چیز کی حقیقت کو جاننے والے محفوم میں ہاں جی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے لات لمون ہم اللہ عالم ہم یہ سرفال کیا نمبر ساٹھ ہے تو لاتعلم تم ان کو نہیں جانتے یعنی تم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے اللہ عالم اللہ ان کی حقیقت کو جانتا ہے یہ مفہوم جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے دوسرے سربھ میں دو مفہول کی طرف متعدد ہوتا ہے جیسے فین علم تو مہن مومنعت فین علم تو مہن مومنات اس میں علم تو مہنہ ایک محفول ہے ان دوسرے محفول ہے اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومن عورتیں ہیں جیسے ہجرت کے بعد کے واقعات میں یاد یہاں ہن نہ محفولہ وول ہے ان محفول دونوں میں تو ایک دوسری حیثیت سے علم کی دو قسمیں اس کے ایک اور حیثیت سے بھی تاسم کے ہیں ایک دوسری حیثیت سے علم کی دو قسم نظری اور علمی یعنی نظری وہ ہے جو حاصل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے ماتیں ایک تو یہ ہے ایک نظری علم دوسرا علمی علم حکمات نظری وہ ہے جو حاصل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے جیسے وہ علم جس کا تعلق موجودات عالم سے ہیں موجودات عالم سے اور علم عملی اچھا یہ سے شبہ ہوا تھا یعنی علم کی جو دوسری قسم تھا یہ تھا علم نظری اور علم عملی علم علمی نہیں تھا علم عملی علم اور عمل ہاں جی اس معنی کے لحاظ سے یعنی علم عملی علم عمل عمل عمل نظری صرف کسی چیز کو جاننے کی حد تک محدود ہے وہ جو حاصل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے اس کو جان لیا بس ختم ہو گیا دوسرا جو ہے علم کی دوسری قسم عملی ہے فرماتے ہیں دوسری قسم اور علم عملی جو دوسرے قسم میں وہ علم ہے جو عمل کے بغیر تکمیل نہ ہو جائے ہاں اس میں صرف جاننا کافی نہیں ہے عمل کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہونا بھی چاننے کے اوپر عمل ہونا ضروری ہے فرماتے ہیں وہ علم ہے جو عمل کے بغیر تکمیل نہ ہو جائے مکمل نہ ہو جائے جیسے عبادات کا علم ہاں عبادات کا علم جو ہے عبادات کے علم عبادات کا طور طرقہ کا جاننا کافی نہیں ہے جاننے کے ساتھ ساتھ عمل کریں گے تو پھر اس کا میں پورا فائدہ ہے تو علم کے ایک اور تقسیم میں ہے عقلی اور سمعی عقلی اور سمعی عقلی وہ علوم جو صرف عقل کی مدد سے جانتے ہیں عقلی و علم ہے جو صرف عقل کی مدد سے جانتے ہیں انسان کر کے غور و کر کے سیکھے سمعی یعنی وہ علم جو ماض عقل سے حاصل نہ ہو بلکہ بذرائے نقل و سمات سے حاصل کیا جائے صرف جو ہے عقل کا بھی نہیں ہے بلکہ سننے کی ضرورت ہے کسی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کسی سے جاننے کی ضرورت ہے تو العالم کا لفظ کہتے ہیں یہ دل عالم ہے اس کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے صفت کی حیثیت سے بولا جاتا ہے تو اس سے ملاد وہ ذات ہوتی ہے جس پر کوئی چیز بھی مغفی نہ ہو اللہ کو جب عالم بولتے ہیں تو وہ ذات ہے جس پر اس پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی مافی نہ ہو کوئی چیز بھی مافی نہ ہو جیسے فرمایا تعامل کو مخافیہ ہے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات جو ہے نی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ کے حضور سے اور یہ مفہوم صرف ذات باری تعالی کے حق میں ہی صحیح ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو اس معنی کے ساتھ متصف کرنا صحیح نہیں ہے عالم بے منی اللہ کے لیے اسمال کرتے ہیں ہر چیز کو جاننا اور کوئی بھی شے اس کے نظر سے مخفی نہ ہونا عالم کا ایک منع یہ. تو یہ صرف اللہ کے لیے مناسب ہے دوسرا العلم ایسا نشان جس سے کوئی شے پہچانی جا سکے تو علم جیسے علم الطریک اس نشان کو کہتے ہیں جو راستہ کی پہچان کے لیے اس میں کھڑا کر کھڑ دیا جاتا ہے اور فوج کے جھنڈے کو علم الشیش کہا جاتا ہے اسی ماد علم سے کیونکہ اس سے فوج کی پہچان ہوتی تو یہ علم بھی ہے اس ماد علم سے لیکن ان کے اندر بھی اسی جاننے کے مفہوم ان کے اندر موجود ہے اور اسی معنی کے اعتبار سے پہاڑ کو علم کہا جاتا ہے اسی طرح جو ہے عالم بھی ہے عالم بھی جس کے معنی ہیں ما علم بھی عالم معنی ما علم بھی. وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی شے کا علم حاصل کیا جائے علم. اس میں اعلیٰ اور کائنات کے ذریعے بھی چونکہ خدا کا علم حاصل ہوتا ہے اس لیے جملہ کائنات کو عالم کہلاتے ہیں. اس عالم جو ہے ہاں جی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کا علم ہو جائے اس میں اعلیٰ کہیں گے لیکن عالم کو جو پوری کائنات کو بھی عالم کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے عالم کے لاتی یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں کیونکہ اس عالم کے ذریعے سے اس عالم کے اندر تدبر کرنے کے ذریعے سے ہاں جی ایک عظیم اللہ کی جو ہے خالق اور, اور ہر چیز پر علم رکھنے ساحل محکمت والی قدرت بے نہایت قدرت والے ذات کا جو علم ہو جاتا ہے اس عالم کو دیکھا اس لیے اس کائنات کو بھی عالم کہلاتی یہی وجہ کی قرآن پاک نے ہاں جی ذات بار تعلیٰ کی وحدانیت کی معرفت کے سلسلے میں کائنات پر جو ہے ہاں جی غور کرنے کا ہمیں حکم دیا چنانچہ فرمایا عولم ہی ملاقوط سماوات ولال سرِ عارف عید نمبر ایک سو پچاسی کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے بادشاہت پر غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی تو غور کریں گے تو یقیناً اس کا بادشاہ کون ہے اس کا خالق کون ہے اس کا مالک کون ہے راضی کون ہے سب اللہ نے خود بین خدمت سب میں ہوں، میں, ہوں میں اللہ ہوں میں اللہ ہی رب العالمین ہوں میں اللہ ہی خالق ہے کل شعر کا کے کا خالق ہے رب بھی میں ہوں مالک بھی میں ہوں سب کچھ میں ہوں اس چیز کو آپ کو یقین ہو جاتا عالم دو قسم پر ہے عالم کبیر یعنی فلک و معافی یہ،, یہ تمام سے آسمانی اور جو کس اس میں ہیں جہان خالص اس سے مراد ہاں جی دوسرا عالم عالم صغیر ہے عالم صغیر چھوٹا عالم یعنی انسان انسان کو چھوٹا عالم سے تعبیر کیا کیونکہ انسان کی تخلیق بھی ایک مستقل عالم کی حیثیت سے کہ گئے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے اندر قدرت کے وہ دلائل موجود ہیں جو عالمِ کبیر میں پائی جاتی ہے اس وجہ سے پوری کائنات کو عالم کہا ہے فی الگ فرماتے ہیں مفرادات سارے متعلق کتاب مفرادات غالب میں راغب میں مادۂ علم سے میں نے ناخذ کیا ہے آپ مزید فرماتے ہیں علم کے ایک قسم کو علم لدنی کہا جاتا ہے علم کے علم قصبی علم لدنی ایک علم جو انسان نے محنت کر کے حاصل کیا ایک علم اللہ نے عطا کے جن پر وہ چاہے اس علم کے تفصیل میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے ہاں جی ایک خاص علم مرات ہے علم لدنی سے جس پر انسان از خود واقف نہیں ہو سکتا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ اس پر واقف نہ اللہ اس کو آگاہ نہ کرے لوگ اسے قابل انکار سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم اسی قسم کا تھا چنانچال فرما و علم علم ہاں جی جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا تو اس کو علم اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ توجحات جو ہے علم کے والے میں اور علم کے مختلف اقسام جو بیان کے ہیں کتاب المفرد راغب میں جو قرآنی لغت ہے جس میں قرآن سے ہی مدر لیکیں قرآن میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے توضیحات کے ہیں اس سے علیم کے اس کے لغوی توضیحات مزید انشاءاللہ آنے والے درسوں میں آپ کو بتائیں گے